سامعین کرام پچھلی نشست میں ختم ہو چکی تھی صورت التقابل اور اس نشست میں ہم شروع کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں صورت الطلاق کا تو صورت الطلاق ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں بارہ اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے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 بِلَّا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز وقت میں طلاق دو اور عدت گنتے رہو اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈھرو تم انہیں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے فہم سیم سی مہروف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 پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تم انہیں معروف طریقے سے اپنے پاس بحیثیت بیوی روک لو یا انہیں معروف طریقے سے جدا کر دو اور تم اپنے میں اور تم اپنے میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو اس حکم کی اسے نصیحت کی جاتی ہے اس حس... اس حکم کی اسے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبہ کی وجہ سے ہے ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے یہ آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کا سیغا بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہی کافی ہے طلقتم کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو پھر اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے یہ ملام توقید کے لیے ہے یعنی اولی یا عدّتِ ہن عدت کے آغاز میں طلاق دو یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو حالت تہر اس کی عدت کا آغاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا تہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے اس کو فقہ طلاق بدعی سے اور پہلے صحیح طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزب ناک ہوئے غضب ناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حالت تہر میں طلاق دینا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکاون تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہو جائے گی بہدسین اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں البتہ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدعی طلاق بیدعی کے حقوق کے قائل نہیں ہیں تفصیل کے لیے دیکھیے نیل الاوطار چھٹی جلد سفر نمبر سو انچاس اور دیگر شروحات حدیث پھر یعنی اس کی ابتداء اور انتہا کا خیال رکھو تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں تو عدت کے اندر رجوع کر سکو پھر یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو اور اس وقت تک رہائش اور نان و نف کا تمہاری ذمہ داری ہے پھر یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو پھر یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو دونوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہوگا پھر یعنی احکام مذکورہ اللہ کی حدیں ہیں جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے کیونکہ اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے ہی کو بھگتنے پڑیں گے پھر یعنی مرد کے دل میں متعلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اسی لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے اور شریعت اسے جائز قرار دے اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے بہوالے فتح القدیر اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی پہلی یا دوسری طلاق دی ہو کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو دوسری تیسری طلاق تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بد یہ یا ہے اس کا سکنا مطلب رہائش اور نفقا خاوند کے ذمے نہیں ہے اس کو فوراً خاون کے مکان سے دوسرے جگہ یا دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا اس سے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا سر بقر بقرہ دو سو تیس یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اس لیے اب اس خاون کے پاس رہنے کا اور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے اس کی تاکید یا تائید حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنما کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب اس کے خاوند نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد اسے خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بلاخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے اسے فورن کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے بلکہ بعض روایات میں سراحت بھی ہے ان نمن و سکنتی بحوال سنسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بتیس و مسن احمد چٹی جلد چھٹی جلد سفر نمبر چار سو سترہ مطلب رہائش اور خرچہ اس عورت کو ملے گا جس کے خاون کو رجوع کرنے کا حق باقی ہو البتہ بعض روایات میں حاملہ عورت کے لیے بھی نفقا اور رہائش کی سراحت ہے تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھیے نیل الاوتار چھٹی جلد سفر نمبر 338 سے لے کر 342 تک بعض لوگ ان روایات کو قرآن کے مذکورہ حکم لریجوتی کے خلاف باور کرا کے ان کو رد کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کا حکم اپنے گرد و پیش کے قرائن کے پیش نظر متعلقہ رجیہ سے متعلق ہے اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس کی مخصص ہیں یعنی قرآن کی عموم کو ان روایات نے متعلقہ رجیہ کے لیے خاص کر دیا اور متعلقہ بائنا کو اس عموم سے نکال دیا ہے پھر متعلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو بصورت دیگر انہیں معروف طریقے کے مطابق اپنے سے جدا کر دو سرجت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کر لو یہ امر وجود کے لیے نہیں استحباب کے لیے ہے یعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاہم ضروری نہیں پھر یہ تاکید گواہوں کو ہے کہ وہ کسی کی رو رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی دیں پھر یعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توقل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے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 اور وہ جو ہیز سے مایوس ہو جائیں تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑھو تو ان کی دت تین ماہ ہے اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی ہیز نہیں آیا اور حمل والی عورتوں کی دت وض حمل تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے ذلك امر اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا <تصفيق> یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اسے زیادہ عجر دیتا ہے ایسو دل روہن ریتو دئی کو اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن لَهُ <اُخْرَى> تم انہیں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک تم ان پر خرچ کرو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو اور اگر تم باہم زد پکڑ لو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی وہ جو چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں پھر تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے پھر یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا پھر مطلع اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے چاہے دوسرے روز ہی وز حمل ہو جائے علاوہ ظاہر ای آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے وہ متعلقہ ہو یا اس کا خاون فوت ہو گیا ہو احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے دیکھیے صحیح المخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھارہ و صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو پچاسی و جامع الطرمدی حدیث نمبر گیارہ سو ترانوے وسلاَََ ابی داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھ وسولاً النسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھتیس و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ستائیس دیگر عورتیں دیگر عورتیں جن کے خاون فوت ہو جائیں ان کی عدت چار مہینے دس دن ہے بحال صورت البقرہ آیت نمبر دو سو چونتیس پھر یعنی متعلقہ رجیہ کو اس لیے کہ متلقہ بائنا کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دے اس میں حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے عدت گزارے گی تو شاید خاون کا دل پسیج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد و حکم سے بھی وہ محروم ہیں ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً چھوٹ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فورا چھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں یہ رواج قرآن کریم کی سریح تعلیم کے خلاف ہے پھر یعنی نانو و میں رہائش میں یعنی نانو و میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر لے اور بار بار ایسا کرے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا جس کے صد باب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرما دی تاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لینا لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا پھر یعنی متعلقہ خواہ بائنا ہی کیوں نہ ہو اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقا و سکنا ضروری ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے پھر یعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کی اجرت تمہارے ذمے ہے پھر یعنی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں مثلا بچے کا باپ عرف کے, مطابق، عرف کے مطابق اجرت دے اور ماں باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے وغیرہ پھر یعنی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہو سکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ کر لے جو اس کے بچے کو دودھ پلائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الي فِ قَلُوا سَعَة مِن سَعَتِهِ وَمنَنْ قُدِرَ عليهلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيوفِقْ مَّ آتَهُ الله فَلْيفِقُ مَِّا آتَهُ اللهَّنَا يُكَلِّفُ اللهَّ نَفْسًان إِللاا مَا آتَهاَا سجعَنوا اللهَّ بعد عُسْرِهِ يُسْرَاء بس لازم ہے کہ اس والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا تنگ کیا گیا ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دے گا وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا فذاقت وبال امرها وكان امرها خسرا بلاخر ان نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کرتوتوں کا جام خسارا انزل اللہ, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے لہذا تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر مطلب قرآن نازل کیا ہے رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات مِنَ الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور عمل کرے وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اب تک اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بينہن لتعلمو ان اللہ علا کل شیئ قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شیئ علما اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینے بھی ان آسمانوں کی مثل ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دے یا دی جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضیاء کی خدمت ضروری ہے پھر یعنی مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو پھر اس لیے وہ غریب اور کمزور کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے مطلب ان ہدایات کا یہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ اختیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ سنگین نہ ہو جیسے دوسرے مقام پر فرمایا بکرا اکتمبر دو سو تینتیس نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو پھر چنانچہ جو اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز دیتا ہے پھر آت ع تمردت و طاغت و تقبرت امرہ و مطابعتی رسول ہی مطلب اللہ کے حکم اور اس کے رسولوں کی پیروی سے انکار کیا پھر نقرہ منقرن فویٰ ہولناکافت حساب اور عذاب دونوں سے مراد دنیاوی مواخذہ اور سزا ہے یا پھر بقول بعض کلام میں تقدیم و تاخیر ہے پھر عذاب نقرہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط خصف ومسخ مسخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا اور حسابا شدیدہ وہ ہے جو آخرت میں ہوگا بحال فتح القدیر پھر رسولا ذکر سے بدل ہے بیمانہ ذاکر بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا جیسے کہتے ہیں وہ تو مجسم عدل ہے یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولن سے پہلے ارسلنا نہ ہے یعنی ذکر مطلب قرآن کو نازل کیا اور رسول کو بھیجا پھر یہ رسول کا منصب اور فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے اور شرک کو زلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لاتا ہے رسول سے یہاں مراد الرسول رسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے انسان اندھیروں سے نکل کر اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتے ہیں عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں احکام و فرائض کی ادائیگی اور ماسیات و منحیات سے اجتناب مطلب ہے کہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے حقیقی ایمان لاکر اس کے تقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا پھر اخلاق مین العبی مثلا یعنی سات آسمانوں کی طرح اللہ نے سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں بعض نے اس سے سات اقالیم مراد دیے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ جس طرح اوپر نیچے سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں ہیں احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبر من الارض ظلما فانه يطوقه يطوقه يوم القيامه من سبع اراضين بہ हवाले صحیح مسلم حدیث نمبر 1610 مطلب جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلم کی جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلم سے ہتھیلی لی تو قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا صحیح بخاری کے الفاظ ہے خصیفہ بحی البعی اور دین مطلب اس کو ساتوں زمینوں تک دھسا دیا جائے گا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2454 اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر تمہاری زمین پر آیا مثلا آدم آدم کی طرح نوح نوح کی طرح ابراہیم ابراہیم کی طرح عیسیٰ عیسیٰ کی طرح علیہم السلام یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں بلکہ باطل بات ہے پھر یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے آسمانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے پھر پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں چاہے وہ کسی ہی چاہے وہ کیسے ہی ہو سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے صورت الخلاق اور آغاز ہوتا ہے صورت التحرین کا تو سورت التحرین ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں بارہ اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یا ایوہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکتب تغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے نبی آپ حرام کیوں ٹھراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر مطلب ایک قسم کا پھول جس میں بسا بساند ہوتی ہے ایک قسم کا پھول جس میں بساند ہوتی ہے کی بو آ رہی ہے چناچہ انہوں نے ایسا ہی کیا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 4912 سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے, اپنے اوپر حرام کر لیا تھا شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے بہوالِ صحیح سنن النسائی تیسری جلد صفحہ نمبر 63 جب کہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جس نے یا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ابراہیم پیدا ہوئے تھے یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ علیہ کے گھر آ گئی تھی آ گئی تھیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھیں اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آ گئیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا جس پر آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفسہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتلائے امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف ترک سے نقل ہوا ہے مختلف ترق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہو بہوالے فتح الباری آٹھویں جلد صفحہ نمبر آٹھ سو اور آٹھ سو اٹھتیس امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ وسلم اجمعین